تیسرا نقطہ یہ ہے ایک شخص جنگ میں مصروف ہے محنت ہے مشقت ہے تکلیف ہے دوبارہ اسے ذکر کرنے بھی کہا جا رہا ہے تو یہ تو ایک اور بوجھ اس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے نا ایک طرف سے ڈرون ہے دوسری طرف سے بمباری ہے تیسری طرف سے توپ جو ہیں گولے داغ رہے ہیں اور سامنے سے فوج بھی حرکت کر رہی ہے اور خود اس نے بھی کچھ کرنا ہے اوپر سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ذکر بھی کرو تو بظاہر یہ ایک اضافی بوجھ ہے لیکن ایسا نہیں ہے اللہ کے ذکر کی عجیب خصوصیت ہے جو لوگ زیادہ اللہ کو یاد کرتے ہیں نا ان سے پوچھ لیں آپ اللہ کے ذکر کی عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشقت نہیں ہوتی بلکہ مزہ آتا ہے فرحت ہوتی ہے لذت ہوتی ہے اور قوت ملتی ہے انسان کو انسان کو قوت ملتی ہے اور اللہ کا ذکر انسان کے ہر کام میں اس کے لیے مددگار ہوتا ہے بہت زیادہ آزمایا ہے ہم نے اسے اور بہت دفعہ تم لوگوں نے بھی دیکھا ہے ہمارے گھروں میں پیسے بالکل ختم ہو جاتے ہیں کہیں سے بھی کچھ آنے کی امید نہیں ہوتی تو ہم ذکر کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے اتنی غربت میں اتنے فقر و فاقہ میں کوئی ایسا دن کوئی ایسی رات آپ کو یاد ہے کہ آپ بغیر کھانا کھائے سوئے ہوں کوئی کہہ سکتا ہے تم لوگوں میں سے ہاں منہ پھلا کر غصے سے اگر سو گئے وہ الگ بات ہے بلکہ ہر وقت یہ بات میں آپ لوگوں کو یاد دلاتا رہا ہوں کہ مقامی لوگ عام لوگ وہ کچھ نہیں کھا سکتے جو آپ لوگ کھاتے ہیں ایسا ہے یا نہیں اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے اور اللہ کو یاد نہ کرنے والا مردہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں فرماتے ہیں مثل مسل اللہ کرب بہ کلح مسل اللہ کرب بہ کل میت اوکما خال علیہ السلط وسلام جو کہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی کترا ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردے کی طرح ہے زندہ اور مردے میں کتنا زیادہ فرق ہے مردہ کچھ کر سکتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا یہ اضافی بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ اضافی طاقت اور قوت ہے آپ گولے داغ رہے ہیں دشمن کی طرف فائر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ اس کو پڑھتے جاتے ہیں تو اس سے آپ کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے یہ کوئی اضافی بوجھ نہیں ہے اس کی مثال اسی طرح جیسے کہ آپ بہت محنت اور مشقت کا کام کر رہے ہیں اور ایک شخص آ کر آپ کو ایک گلاس دودھ دے دیتا ہے کہ یہ لیں پیئیں تو یہ مشقت ہے دودھ پینا اضافی بوجھ ہے اس سے تو آپ کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے نا ایسا نہیں ہے اس سے تو آپ کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے یہ کوئی اضافی بوجھ نہیں ہے یار بابا میں اتنے کام کر رہا ہوں اور اوپر سے تم آئے ہو کہتے ہو دودھ بھی پیو انہیں باتوں کے خلاصے کو اللہ تعالیٰ نے لال رقم میں بیان فرما دیا کہ اگر اللہ کو یاد کرو گے تو یہ اللہ کی محبت ہے اس میں طاقت اور قوت ہے اور یہ آسان کام ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ گی لعلکم تفلحون یعنی اگر تم نے ثابت قدمی اور اللہ کے ذکر کے ان دونوں طریقوں کو یاد کر لیا اور ان کو میدان جنگ میں استعمال کیا تو کامیابی تمہاری ہے مضبوط جم جاؤ اور اللہ کو یاد کرتے رہو ان ہیلی کاپٹروں سے طیاروں سے سیاروں سے ٹینکوں سے توپوں سے مت ڈرو ڈٹ جاؤ اور اللہ کو یاد کرتے رہو کامیابی تمہاری ہے جیتو گے تم جیتیں گے آپ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزم اور عظیم کمانڈر ہیں وہ آپ کو طریقہ سکھلا رہے ہیں کہ اس طرح کرو کامیابی ہو جائے گی لال لقم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس میں کوئی شک نہیں میدان جنگ کا ایک ذکر تو وہ ہے جو نعرہ تکبیر کی صورت میں مجاہدین کی زبانوں سے نکلتا ہے اللہ اکبر میدان جنگ میں جو اللہ اکبر ادا کیا جاتا ہے اسے ہم اس وقت سبق کے دوران ادا نہیں کر سکتے چاہے ہزار اداکاری اور ہزار ایکٹنگ کی جائے لیکن میدان جنگ کا جو اللہ اکبر ہوتا ہے وہ دلوں کو مسلمانوں کے دلوں کو قوت و طاقت بخشتا ہے اور کافروں کے دلوں کو چیر کر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے ہوں بہت سارے روسی فوجی پکڑے جاتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کون سا میزائل تم لوگ داغتے ہو کہ ہمارے دل پھٹ جاتے ہیں تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو چھوٹے میزائل بھی نہیں ہے بڑے میزائل بھی نہیں ہے جو کچھ ہے وہ تم لوگوں سے غنیمت میں ملے ہیں کوئی ایسا میزائل ہمارے پاس نہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں جس وقت آپ لوگ جنگ شروع کرتے ہیں تو زور سے ایک آواز لگاتے ہیں اس سے ہمارے کئی فوجیوں کے دل جو ہے پھٹ جاتے ہیں وہ وہیں پر مر جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کا میزائل ہے جب مجاہد اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے تو مجاہدین اور مسلمانوں کے دلوں میں قوت و طاقت پیدا ہوتی ہے اور کفار کے دل لرز کر رہ جاتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی آزان اور مجاہد کی اذان اور الفاظ وہی اللہ اکبر اشد اللہ صلاح فلاح ہے اور معنی بھی وہی ہیں کوئی فرق نہیں ہے لیکن ملا کی اذان اور ہوتی ہے مجاہد کی اذان اور ہوتی ہے اب تو اللہ کا شکر ہے ملا ہی خود مجاہد بھی ہے سمجھ بات اب یہ بات بھی نہیں رہی کہ ملا الگ آزان دیتا ہے اور مجاہد الگ آزان دیتا ہے بلکہ ملا ہی نے اس زمانے میں جہاد کے جھنڈے کو اٹھایا ہوا ہے پھر بھی وہ ملا جو کہ جہاد کے میدان میں نہیں آتا اس کی باتوں میں اس کی اداؤں میں اس کے کردار میں اس کے گفتار میں وہ تاثیر نہیں ہوتی جو ایک عام مجاہد کی باتوں میں اداؤں میں گفتار میں اور کردار میں ہوتی ہے سترہ اٹھارہ سال کا فدائی جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا تو جانتا ہے اس کے الفاظ و مطالب اس کے معانی اور تقاضے نہیں سمجھتا لیکن اس فدائی کے ایمان میں اور اس مولوی کے ایمان میں ہزاروں منوں اور ٹھنوں کا فرق ہے جس نے کبھی جہاد کے میدان کو نہیں دیکھا بات سمجھ میں آ گئی اللہ تعالی ہمارے ملا اور مجاہد کو ایک کر دے اللہ تعالی ہمارے ملا اور مجاہد کو نیک کر دے ہم سب کو مل جل کر اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے کی اور اس کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے خلاصہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں جس طرح نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہنا یہ اللہ کا ذکر ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ پر نظر اللہ تعالیٰ پر اعتماد اللہ تعالیٰ پر توکل اور دل سے اللہ کی یاد یہ سب اللہ کا ذکر ہے یہ ایک ایسا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکھلا دیا ہے کہ اسے کافر نہیں جانتے میں ایک واقعہ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں ہمارے استاد شیخ عبداللہ ازام رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ روسی پائلٹ جو ہیں پاکستان کے علاقے چترال میں گرفتار ہو گئے تو مسلمانوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے بچ گئے تو اس نے اپنے گردن میں لٹکے ہوئے ایک تعویز کی طرف اشارہ کیا کہ میں اس سے بچ گیا ہوں تو مسلمان حیران ہو گئے سبحان اللہ یہ روسی یہ کمیونسٹ یہ تو اللہ کو نہیں مانتا ہے تو یہ کیا چیز ہے کھول کر جب دیکھا گیا تو وہ تعویذ اللہ جل جلال کے ناموں اور قرآن کریم کی آیتوں سے بھرا ہوا تھا ایک ملحد جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ کے وجود کو نہیں مانتا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے نعوذ باللہ وہ اللہ کے نام سے اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو ہم جو اللہ کے لیے قربان ہونے نکلے ہیں اللہ کے دین کو سربلند کرنے نکلے ہیں اللہ تعالی کے نام کے لیے کلام کے لیے کام کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے نکلے ہیں ہمیں تو بطریق اولا بہت زیادہ اللہ کے ناموں کی طرف اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ولی اللہ الحسن فدر بیا اللہ تعالیٰ کے خوبصورت خوبصورت نام ہیں ان کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو اللہ سے اپنی ضروریات مانگا کرو اگر کوئی معذور ہے کوئی مجبور ہے کوئی پریشان ہے کوئی بیمار ہے کسی تکلیف میں ہے کوئی کسی مصیبت میں ہے کوئی صرف اور صرف اللہ کو پکارو اللہ سے دعائیں کرو اللہ سے مانگا کرو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور ضرور دعائیں قبول کرتا ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہی نہیں ہیں نا اگر ہم دعا کریں تو اللہ تعالی ہماری ہر قسم کی مصیبتوں کو تکلیفوں کو معذوریوں کو مجبوریوں کو پریشانیوں کو انشاءاللہ اللہ ختم فرما دے گا ہم ہر وقت میدان جنگ میں ہیں یہ بات خصوصی طور پر اب مجاہدین کے لیے ہو رہی ہے وہ حضرات جو کہ جہاد کے میدان میں ہیں انہوں نے ہجرتیں کی ہیں وہ تو ہر وقت جہاد کے میدان میں ہیں جنگ کے میدان میں ہیں انہیں تو چاہیے کہ زیادہ زیادہ اللہ تعالی کو یاد کرے ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ان چوبیس گھنٹوں میں ہم نے اللہ تعالی کو کتنا یاد کیا یہ ہمیں سوچنا چاہیے اپنے دل سے پوچھنا چاہیے اپنے امال کا محاسبہ ہونا چاہیے آج کل اس موبائل نے یہ ٹچ موبائل نے بس انگلی ٹچ کرتے رہو ٹچ کرتے رہو بس وقت ضائع کرتے رہو تو اللہ کے خاطر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے اپنی ضروریات پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے اللہ تعالی ہمارے اعمال افعال احوال اور اقوال کو درست فرما کر ٹھیک فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وصل اللہ تعالیٰ خلق ہی محمد اجمائین سبحان کلحد اللہ وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ